السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی رب العالمین لا شریک له و بذالک امرتو انا اول المسلمین کل ہم نے شکوہ کے بارے میں کچھ پڑھا تھا کچھ بات ہوئی تھی اس پر کسی نے کچھ لکھے بھیجا آپ سے شیر کروں گی آج کل جو ہم احادیث پڑھ رہے ہیں مرض اور غم اور فکر کے بارے میں الحمدللہ دل سے اللہ کا شکر نکلتا ہے کہ ہمارا رب کتنا مہربان ہے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم پرسکون پر امید اور ہر حال میں خوش رہیں آج کے بارے میں ڈسکس ہوا اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین غصہ ہمارے سامنے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے سخت ترین دن طائف کا تھا جس میں آپ جسمانی اور جذباتی طور پر شدید تکلیف اور کرب سے گزرے اس غم اور دکھ میں آپ نے کیا کیا اپنے رب سے اپنی تکلیف کو شیئر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی ناراضگی سے بچنا ہی اصل چیز ہے اگر یہ مل جائے تو ہر غم ہلکا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے غم کو شیئر کرنے اور اپنی تکالیف کا شکوہ کرنے کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے نمبر ایک اللہ السمیع اور البصیر ہے وہ ہر وقت ہر جگہ ہماری بات سن سکتا ہے بندوں کو سنانے کے لیے تو انتظار کرنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ العلیم ہے وہ ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو ہم بیان بھی نہیں کر پا رہے ہوتے اور اس تکلیف اور غم کی شدت کو بھی جانتا ہے جو ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں نمبر تین اللہ تعالیٰ القدیر ہے وہ ہر طرح سے ہماری تکلیف اور غم کو دور کرنے کی پوری طاقت رکھتا ہے نمبر چار اللہ تعالیٰ الودود اور الولی ہے وہ ہمارے راز دوسروں کو نہیں بتاتا اللہ تعالیٰ شکور ہے وہ ہماری ہر تکلیف اور غم میں صبر پر بے بنا اجر بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہر روز رات کے آخری حصے میں آسمانی دنیا پر نظور فرماتے ہیں جیسے اس کی ہستی کے شایان شان ہے اور فرماتے ہیں کہ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو دوں یہ بہترین موقع ہوتا ہے اللہ سے باتیں کرنے کا اس کے قریب ہونے کا ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ الہادی ہے جو بندہ اس کی طرف آئے وہ اسے تنہا نہیں چھوڑتا لیکن انسان کمزور ہے اس کو دوسرے انسانوں کی تسلی کی بھی ضرورت ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے قریبی لوگوں سے اپنی پریشانی شیئر کرتے تھے اور وہ آپ کو تسلی دیتے یہ اپنا آپ لکھتی ہیں کہ میں کچھ دنوں پہلے شدید غم اور دکھ کی کیفیت سے گزری الحمدللہ مجھے ہمیشہ سے عادت ہے کہ میں اپنا غم اللہ سے شیئر کرتی ہوں استغفار کرتی رہی اللہ کو پکارتی رہی الحمد اللہ اللہ ہر روز جواب دیتے مختلف طریقوں سے لیکن جب انسان شدید دکھ میں ہو جذباتی طور پہ بہت ویک ہو جاتا ہے ایسے میں شیطان اپنے حملے مزید تیز کر دیتا ہے شیطان کی طرف سے بہت وسوسے سے آتے رہے اس وقت مجھے کسی ایسے شخص کی ضرورت تھی جو میری بات سنتا اور خیر خواہش سے نصیحت کرتا میں صرف اپنا دکھ شیئر کرنا نہیں چاہتی تھی بلکہ دوسرے کے منہ سے اپنی بات سننا چاہتی تھی جو مجھے اللہ سے مزید قریب کر دے وہ بات میرے ذہن سے نکل نہیں پا رہی تھی اور لہدا میں ہوتے ہوئے میری آنکھوں سے کئی بار آنس بھی جاری ہو گئے لیکن میرے ارد گرد کے لوگوں نے نوٹس نہیں کیا الحمدللہ میں نے کام میں کمی نہیں آنے دی مجھے آپ کی کلاسز کا ایک سبق یاد آیا کہ جب خود کو نصیحت کی ضرورت ہو تو دوسروں کو نصیحت شروع کر دو اور مصر علیہ السلام کی مثال یاد آئی کہ کوئے پر جانوروں کو پانی پلانے والی کہ خود بھی شدید تکلیف میں ہو تو دوسروں کی مدد کی طرف توجہ کرو یہ سوچ کر میں نے اپنی ایک ساتھی کو اللہ کے قرب کے بارے میں ایک بات کہی سبحان اللہ اس کے جواب میں اللہ نے اس کے منہ سے وہ بات نکلوائی جس کی مجھے ضرورت تھی اس نے کہا کہ بندہ اللہ سے جتنی محبت کرتا ہے اللہ بندے سے اس سے کہیں بڑھ کر محبت کرتا ہے اور وہ اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا اس بات نے مجھے بہت تسلی دی اس کو کہتے ہیں الہدا البیانی کسی کے منہ سے ایسا میسج ملنا جو ہماری ضرورت ہوتا ہے یہاں سے یہ اپنا شکوا کرتی ہیں آخر میں کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہم دین پڑھ کر بھی دوسروں کے بارے میں اتنے انکنسرنڈ کیوں رہتے ہم پڑھتے ہیں کہ جو دنیا میں کسی بندے کی تکلیف دور کرتا ہے اللہ تعالی قیامت کے لیے اس کی تکلیف دور کرے گا مومن کے دل میں خوشی کو داخل کرنا افضل اعمال میں سے ہم ان باتوں پر کیا یقین نہیں رکھتے ہم اس کو نیکی نہیں سمجھتے ہم کسی دکھی انسان کو تسلی کے چار الفاظ کیوں نہیں کہنے آتے ہم ایموشنل اتنے سست کیوں ہیں شاید اس لیے ہم ابھی تک اپنی ذات کے خول میں بند ہیں آخری پیراگراف جو شکوہ ہے پھر ایک مزید آپ سب سے اس کا جواب کیا ہے آپ کے پاس مثلا اگر کسی کی آنکھ میں آنسو ہے تو کیا کرنا چاہیے ہوں تسلی دن کس بات پہ پوچھنا پڑے گا اور شو کرا دیں تازہ جو مجھے اپنا لگتا ہے نا فیل ہوتا ہے وہ تو یہ کہ کام کے دوران آئی تھنک ہم اتنے میکینکل سے ہو جاتے ہیں کہ ہم ہیومن ایسپیکٹ ہی چھوڑ دیتے ہیں نا کام کر رہے ہیں کام کام ہے کام میں میکینکل ہونا ہی چاہیے مطلب میں جب کام کر رہی ہوں تو کئی کیفی گزر رہی ہوتی ہیں کبھی ایسی تحریر سامنے آتی کہ میں رونے لگ جاتی ہوں کبھی کوئی بات یاد آتی کبھی اللہ کی یاد آتی ہے تو سکھ میرا تو قتل دل نہیں چاہتا کہ کوئی میری طرف دیکھے بھی کہاں ہی ہے کہ کوئی مجھ سے پوچھے کہ تمہارے آنسو کیوں آئے کیونکہ آنسو کا آنا ایک جو بہت ہی ذاتی عمل ہے نا اور کام کے وقت انشاءاللہ میں جلدی ایک تحریر آپ سے شیئر کرنے والی ہوں کہ کام کام ہوتا ہے کام کے وقت جذبات کو ایک طرف رکھنا پڑتا ہے ہاں کام کے بعد جب انسان فارغ ہوتا ہے یعنی کہ آپ راستے میں ہیں سفر کر رہے ہیں یا آپ کام کے علاوہ گھر پر ہیں یا چھٹّی کے وقت آپ کے پاس کچھ وقت ہے اور آپ بیٹھ کے کسی سے کچھ ڈسکس کر رہے ہیں شیئر کر رہے ہیں وہ ایک الگ وقت ہے لیکن اگر اس وقت میں مثلا پڑھا رہی ہوں آپ کو اس وقت میں کام پہ ہوں نا یعنی کام پہ ہوں اور اگر اس وقت میں رونا شروع کر دوں یا میری آنکھوں میں آنسو آئے اور آپ سب مجھ سے پوچھنا شروع کر دیں تو پھر کیا ہوگا کام کس وقت ہوگا جی اگر تو کوئی جینوئن ایسی چیز ہے کہ دوسرا شخص محسوس کرتا ہے اور آ کے آپ کی دل کی وہ کرتا ہے تھوڑی بہت وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ کہ ہمیں لوگوں سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے بالکل چاہیے یعنی ہماری ایکسپیکٹیشن یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہماری آنکھ میں آنسو آ رہا ہے یا ہمیں کوئی مسئلہ ہے تو دوسرا لازمی طور پر آ کے ہمیں ڈھارس بندائے ہماری بلکہ ہمیں خود ہی اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے اور جو ابھی جتنا بھی ہم پڑھ رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ ہم اپنا کہاں کریں دوسری کہ یہ دوسروں کے بحاف کے ہے کہ وہ کسی کی ڈھارس بندھا رہے کہ نہیں بندا رہے یعنی یہ ان کا عمل ہے دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں نا ایک تو مثلا پتا ہے کسی کو کہ اس شخص پر یہ حادثہ گزرا ہے ٹھیک ہے نا اگر پتا ہے اور اس حادثے کے بعد آنسو آ رہے ہیں کوئی فوت ہو گیا مثلاً ایک اور ایسا مسئلہ ہوا ہے جس کا سب کو علم ہے اس وقت تو دوسروں کا فرض بنتا ہے کہ وہ پوچھیں لیکن اگر کسی کو علم ہی نہیں تو اس صورت میں کیسے پوچھا جائے گا لیکن کیا ہمارا اپنا فرض نہیں بنتا کہ اگر ہمیں کوئی تکلیف ہے تو ہم کسی ایسے شخص کے پاس جائیں جسمانی بیماری ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائیں اگر کوئی روحانی تکلیف ہے تو جو اس کا ماہر ہے اس کے پاس جائیں یا اگر کوئی جذباتی صدمہ ہے تو اپنے جذبات کیا انسان ہر ایک سے شیئر کر سکتا ہے یہ کرنے چاہیے نہیں کرنی چاہیے اگر کوئی قریبی دوست ہے ہمارا تو اس کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں لیکن میرا تجربہ یہ ہے کہ بہت دفعہ جب آپ اپنے اوپر گزرنے والے حادثے کو کسی انسان سے شیئر کرتے ہیں تو وہ اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کیونکہ وہ اس سے گزر نہیں رہا نتیجہ کیا ہوتا ہے <سؤال> وہ کوئی ایسی الٹی پلٹی نصیحت کرتا ہے کہ آپ اور بد مزہ ہو جاتے ہیں اصل میں میں نے یہ ایشو اس لیے چھیڑا ہے کہ یہ ہر دوسرے بندے کا مسئلہ ہے یہ صرف ایک ہر دوسرا شخص اسی شکوے میں مبتلا ہے کہ میں جہاں رہتا ہوں گھر میں رہتا ہوں تو گھر والے میری کیوں نہیں کرتے آفس میں تو آفس میرے کیئر کیوں نہیں کرتا کام پہ ہوں تو کام والے میری کیوں نہیں کرتے ہم سب کو یہ شکوا ہے اور نعمتیں ساری بھول کے کہ اللہ نے کتنا بڑا موقع ہمیں دیا کہ ایسا ماحول دیا ہے کہ جس میں ہمیں ایک نیکی کے کام کا موقع ملا ہوا ہے لیکن ٹھیک ہے انسان کے اوپر دکھ غم تکلیف سب چیزیں آتی ہیں. مگر کس حد تک ہم کس سے توقع رکھیں گے کہ وہ ہمیں سمجھتا ہو ہمیں کون سمجھتا اتنے کمپلیکیٹیڈ ہے ہم بلیو میں جی ڈسکس کرتے ہیں ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے کس بندے سے ڈسکس کرنا کسی بڑے سے مشورہ لیں جو عقل مند ہے جو سچویشن سے گزر چکے ہیں ہم مشورہ لیتے ہیں جس طرح میں اس سے مشورہ لے رہی ہوں کہ ہاں مجھے بتاؤ اس پہ نہ وہ پرابلم گزری نہ اس نے کبھی ایکسپیرینس کی ہے وہ مجھے اپنی عقل کے مطابق مشورہ دیں گے لیکن اگر ہم کسی بڑے سے مشورہ لیتے ہیں تو وہ ہمیں کوئی سوچ کے اپنے ایکسپیرینس کے مطابق اچھا مشورہ دیتے ہیں ویری گڈ یعنی اگر ہمیں یہ شکوا ہو کہ دوسرے ہمارا خیال نہیں رکھتے تو پھر ہمیں اپنا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم دوسروں کو رکھتے ہیں کیونکہ تعلقات ہمیشہ دو طرفہ ہوتے ہیں یہ یاد رکھیے اپنے شوہر سے اپنے بچوں سے بیان کرنے لگتے ہیں تو وہ آگے سے بلینک ہوتے ہیں انہیں سمجھ ہی نہیں آتی آپ کیا کہہ رہے اور یہ آپ زندگی بھر تجربے کریں گے میرا پرسنل ایکسپیرئنس ہے بہت دفعہ ایسا ہوا کہ جب میں کسی شدید تکلیف میں تھی اور میں نے تھوڑی سی کوشش کی اپنے کسی بچے سے یا کسی بھی دوست سے یا کسی سے بات کرنے کی تو یا تو وہ اور زیادہ پریشان ہو گئے یا پھر وہ حیران ہو گئے یا پھر انہوں نے ہینڈز اپ کر دیے کہ یہ جتنی باتیں میں نے کل آپ کو بتائی تھی نا شکوے سے متعلق یہ سب میں نے ایکسپیرئنس کر کے پڑھ پڑھ کے اور ایک خاص نتیجے پہ پہنچ کے بتائیں لیکن اس کے بعد میں بعد میں سوچ رہی تھی کہ میں نے اتنی بڑی بڑی باتیں تو کہہ دی لیکن شاید یہ اگلے لیول کی باتیں جو اس ایج میں شاید سمجھ نہ آئے جو ایج گروپ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے کیونکہ ان کو انسٹنٹ حل چاہیے فوری چاہیے ادھر کوئی تکلیف ہوئی ادھر بتانا ہے ادھر بتانا ہے توجہ چاہیے اٹینشن چاہیے تو شاید ابھی سمجھنے لیکن میں نے کہا ضروری نہیں ہوتا ہر علم یا ہر بات جو آج بتائی جائے وہ آج ہی سمجھ آئے وہ کل آئے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو ایک کتاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو مختلف مواقع پر آپ نے آنسو بہائے والدہ کی قبر پر گئے جب آپ کے بیٹے فوت ہوئے لیکن وہ کون سا موقع ہے کہ جس میں کسی صدمے غم کے موقع پر مثلا بیٹی فوت ہوئی آپ جنگ بدر میں ہیں اس کی فتح کی خبر پا چکے ہیں بیٹی کا بیٹا فوت ہو رہا ہے وہ بلا رہی ہے آپ اپنے کام میں ہیں آپ میسج بھیج دیتے ہیں اسے کو صبر کرے ہوں وہ کون سے مواقع ہیں کہ جہاں صحابہ کرام کام کاج چھوڑ کے بیٹھ گئے ہیں رونے دونے مجھے تو یاد نہیں پڑتا ہوگا ضرور میرا علم کامل نہیں ہے لیکن یہ تو آپ پکا لکھ لیں کہ اگر آپ نے اپنے بہت مسئلے کسی سے بھی شیئر کیے یا لوگوں سے توجہ چاہی یا لوگوں سے توقع رکھی کہ وہ آپ کے لیے کچھ کریں گے تو مایوس ہو جائیں ابھی سے وہ نہیں کر سکتے کچھ وہ کچھ نہیں کر سکتے آپ کے لیے فقیر ہیں انت مل الغنی اور یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ جن کے ساتھ آپ بہت مسئلے شیئر کرتے ہیں نا کچھ دنوں کے بعد جب ان کا مزاج بدلے گا بات دوبارہ آپ پر ہی پڑے گی کہ قصور آپ کا ہی ہے یا آپ کا ہی تھا ہا ہا ہم ڈرنا شروع کر دیں گے کسی کو نہ بتا دیں جی آپ ایک بک ہے نا سیکریٹ اور اونیک کی بک ہے پاور تو وہ سارا کسی کے اوپر ہے کہ مائنڈ جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں وہی چیز حقیقت بن جاتی ہے جو ہم بہت زیادہ سوچتے ہیں اور پھر اس سے زیادہ بڑھ کے جس چیز کا پرچار کرتے ہیں جس کا تذکرہ یعنی وہ سوچ سے ہماری تبصرے میں آ جاتی ہے تو اب اس سے یہ چیز ریلیٹ کر کے اتنی ہو رہی ہے کہ بیماری میں بھی اس کا تذکرہ یا دکھ درد میں بھی اس کاس بالحق بال صبر کی بھی بات ہوتی ہے وہ پھر کیسے ہوگی اگر پتہ ہی نہیں کہ دوسرا رانی میں یا غم میں یا کچھ وہ ان ظاہری صدموں پر ہے ٹھیک ہے نا ایک وہ ظاہری صدمے ہے نا کہ بیمار ہو گئے آپ کے اوپر کوئی مالی آفت آ گئی وال نقص یہ وہ چیزیں جو سب کو نظر آتی ہیں نا کہ دوسرے کا نقصان ہو گیا اس میں تو وہ تو صبر ہو جائے گی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو شیطان کی طرف سے بہت بڑی بنا دی جاتی ہے نا بہت بہت چھوٹی ہوتی ہے اس کو ہم اتنا فیل کر جاتے ہیں کہ جیسے قیامت گزر گئی ہوں تھوڑی دیر کے بعد خود بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. دو دن پہلے کسی نے مجھے میسج کیا کہ میں بہت پریشان ہوں میں اتنی پریشان ہوں کہ مجھے لگتا مجھے کسی وقت ہارٹ اٹیک ہو جائے گا اب آپ کسی کی طرف سے یہ بات سنیں تو آپ کیا کریں گے مثلاً ہاں؟ کوئی آپ کو لکھ رہا ہے کہ میں اتنی پریشان ہوں کہ لگتا ہے مجھے میں سے رابطہ کریں ٹھیک ہے تھوڑی بہت تو آپ اسے تسلی دے دیں اس کے بعد کیا کریں اسے دعا کر لیں ٹھیک ہے آپ خود کیا کریں خود بھی ہارٹ اٹیک کروا لیں یعنی خود بھی پریشان ہونا شروع ہو جائے سب سے پہلے تو اپنے آپ کو کہ کسی کی بات سے انفلوئنس نہ ہو ڈاکٹر وہ نہیں ہوتا کہ جو مریض کو خون دے کے اس کے ہاتھ لانپنے لگے ٹھیک ہے نا وہ فیل ہے ڈاکٹر اس کو خود ہوش و حواس میں رہنا چاہیے اور خود اللہ سے فوراً رابطہ کرنا چاہیے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے اور دوسرے کو تسلی دینی چاہیے آپ کو پھر وہ کتاب یاد دلاؤں گی کہ پھر پڑھ لیں مشکلات کا مقابلہ کیسے کریں ٹھیک ہے اور مشکلات آتی کیوں ہیں اچھا ایک مشکل آئی ہے ہمارے علاج کے لیے ٹرائلز آر میڈیسنز فار اوور ڈیزیز ہارٹ کی جو اندر کی خرابیاں ہیں نا ہماری جو شخصیت میں خرابیاں ہیں یا ہمیں کوئی ایگو پرابلم ہے یا ہمیں کوئی اور اس طرح کے نفسیاتی مسائل ہیں تو اللہ تعالی مختلف طریقوں سے ہماری اصلاح کرتے ہیں اب اللہ نے ہمیں ایک ٹرائل بھیجی کہ جا کے اس کا علاج ہو اب ہم اس ٹرائل کو لینے کو تیار ہی نہیں ہم کیا کرتے ہیں فوراً نیگیٹو ریئیکشن یا چیخنا پکارنا یا غیر ضروری طور پر ایسا ریاشن کر کے اس غم کو بلانا جس میں کپڑے پھاڑنا اس میں بال نوچنا اس میں چیخنا اس میں چلانا اس میں گالی گلوچ کرنا ایک ریئیکشن یہ ہوتا ہے نا عام طور پہ اب کیا ہوگا کیا ایسا شخص اس ٹرائل سے کچھ سیکھے گا بتائیے سیکھ سکتا اس کا علاج ہو سکتا نہیں ہو سکتا وہ ٹیسٹ میں فیل ہو جائے گا اچھا ایک چیز یہ ہے کہ کوئی غم آئے تو بس گم سم ہو جانا کچھ بھی نہ بولنا نہ کرنا نہ سننا یا کچھ کوئی کیفیت کوئی احساس رہنا ہی نا ایک یہ ہے کہ آنسو آ جائیں اور انسان کے منہ سے کوئی ناحک بات نہ نکلے اور انسان اللہ کے آگے روئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غم آتا تھا تو آپ فوراً کیا کرتے تھے فوراً نماز کی طرف دوڑے اسی سنت میں رنج و غم کی جتنی دعائیں وہ پڑھنا شروع کر دے ٹھیک ہے جو ہمیں ان سے کام لے اور صبر کرے کیونکہ صبر میں علاج ہے لیکن جب آپ ویلا شروع کر دیتے ہیں تو یہ صبر کے خلاف ہے آپ کا علاج نہیں ہوتا آپ کی بیماری اور بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا اور پھر آپ دیکھیے اس سے آگے بڑھ کر جب ہم دوسروں کے لیے دل میں برا گمان رکھتے ہیں کہ میرے ان ساتھیوں کو میری کوئی کیئر نہیں یہ سارے دین والے خراب ہیں یہ سارے دین پڑھ کے تو الٹا دین کو بدنام کر رہے ہیں ان کے اندر کوئی انسانیت نہیں ان کے اندر ایسا نہیں ویسا نہیں کس نے ہمیں یہ اتارٹی دی کہ ہم اس طرح ججمنٹل ہو جائیں صرف اس وجہ سے کہ ہماری ایک بات کی طرف کسی نے نوٹس نہیں کیا کیا ہمیں حق پہنچتے مثلا اگر مجھے کو مشکل آئی اور کسی نے آپ میں سے میری مدد نہیں کی پر ایگزامپل کیا مجھے حق پہنچتے میں آپ سب کے بارے میں برا گمان شروع کر دوں کہ میں نے ان کو اتنا پڑھایا اور ان میں سے ایک نہیں آیا میری مدد کو اور ان بیچاروں کو خبر بھی نہیں کہ مجھے کیا مشکل آئی کیا یہ بدگمانی جائز ہے جن لوگوں کے بیچ میں ہم رہتے ہیں ان کے بارے میں برا سوچنا ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں انہوں نے سنا ہی نہیں یہ جانتے ہی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر جب یہ کہا گیا کہ ان کو برباد کر دیں جنہوں نے آپ کو تکلیفیں دی تو آپ نے کیا کہا وہ جانتے ہی نہیں ان کو پتہ نہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ جب انسان یہ سوچنے لگتا ہے تو صبر بھی ختم ہو جاتا ہے شکر بھی ختم ہو جاتا ہے اور وہ جو امتحان ہے جس کے لیے وہ کڑوی دوا آئی ہے کیونکہ دل کی خرابیوں کا علاج کڑوی دوا میں ہے وہ کڑوی دوا گر جائے گی بار اس کی کڑواہٹ ہم محسوس نہیں کریں گے صبر نہیں کریں گے نتیجن ترقی نہیں ہوگی روحانی علم جتنا مرضی بڑھ جائے اخلاق اور اللہ سے تعلق اور اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوگی پھر اگر ہم نے چینلائز نہیں کیا اس کو چھوٹی تکلیف ہو یا بڑی اس کو چینلائز کرنا سیکھے زندگی ٹرائلز سے بھری ہوئی ہے مسائل سے بھری ہوئی ہے مشکلات سے بھری ہوئی ہے جنت کا راستہ ناپسندیدہ چیزوں سے بھرا ہوا ہے ہر لمحے آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی چیز دیکھنی سننی محسوس کرنی پڑے گی اور کچھ نہیں تو جو دشمن شیطان ہے ہر وقت وسو سے ڈالے جا رہے ڈالے جا رہے ڈالے جا رہے تو ان سب چیزوں کا مقابلہ کرنا آنا چاہیے نہ کہ شکوا جی قرآن میں تو یہ آتا ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی ہے تو جب کوئی مصیبت آتی ہے ہم بجائے اپنے اوپر غور کرنے کے کہ ہمارے ہاتھوں نے کیا کمایا کہاں ہم سے غلطی ہوئی اور پھر اللہ سے معافی مانگنے کے بجائے ہم باہر کے ثباب دیکھنا شروع ہوتے اس نے میرے ساتھ یہ کیا اس نے میرے ساتھ یہ کیا ایسے ہوا ویسے ہوا تو پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم سے کیا ہوا اور اس میں غور و فکر پھر جس طرح حدیث میں بھی آتا ہے کہ جس مومن کو جب اللہ باندھتا ہے تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ مجھے کیوں باندھا گیا اور مجھے کیوں کھولا گیا تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اپنے اوپر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے جی سوال کیجئے ایمان کی کا ظاہر سب سے لیول ہے یہ بڑا کہ ہم اللہ تعالی کے سامنے صرف اتنا شکوہ رکھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو بات بتائی واقعی ذہن میں نہیں آتا کہ کوئی ایسی مثال ہو سوائے وہ بالکل شروع کی وہی کا جو مشکل مرحلہ تھا اس کے لیکن یہ جی کہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں سب کا ایک لیول نہیں ہوتا ہے ماہ کا اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ مثلا ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں ایسا کیا لیکن لوگ آپ کے پاس آتے تھے اور آپ سے آ کے اپنی مشکلات یا جو بھی ان کو دکھ تکلیف ہوتی تھی اس کو ڈفرینٹ لوگ بیان کرتے تھے اور جو بھی ممکنہ صورتحال ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کو دعا دینی ہے یا کسی کو کوئی اور مادی ضرورت ہے یا جو بھی چیز تھی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا تو ایسے میں یہ کہ جب ایمان کے مختلف لیولز ہیں سب لوگوں کے تو اس میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ بہرحال وہ شکر کریں گے اور ان کا پھر حل بھی بتانے والے لوگ ہونے چاہئیں یہ ایک عادت بھی ہوتی ہے اصل میں مختلف لوگوں کے ساتھ چونکہ ملتی رہتی ہے نا اور کچھ لوگوں سے سالوں کا تعلق ہے تو اس میں میں دیکھتی ہوں کہ ہر ایک کا مزاج فرق ہوتا ہے نا اور وہ مزاج ان کے ماحول کی پیداوار ہوتا ہے کا بعض اوقات ان کی زندگیوں میں کچھ محرومیوں کی وجہ سے ہوتا ہے بعض وقت کسی کی بے وفائی کی وجہ سے کوئی ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہو جاتا ہے اور کچھ لوگوں میں دیکھتی ہوں کہ اپنی ان چیزوں پہ وقت کے ساتھ ساتھ ایسا قابو پاتے ہیں ماشاءاللہ اللہ اتنا زبردست چینج آتا ہے ان کے اندر کچھ لوگ بڑے ہو کے بوڑھے ہو کے بھی مچیور نہیں ہوتے یہ مختلف طرح کے مزاج ہیں اور اللہ ان نے بنایا ہے مختلف اور ان کے لیے مختلف چیزیں ٹیسٹ ہیں لیکن پھر بات یہی ہے کہ انسان کو اللہ نے چونکہ سمی ام بسیرہ بنایا ہے اور اسی میں اس کا امتحان بھی ہے کہ عقل سے کام لے مثلاً اگر کسی کی جسمانی تکلیف ہے تو وہ کسی ویٹ کے پاس تو نہیں جائے گا یعنی جانوروں کے ڈاکٹر کے پاس تو نہیں جائے گا نا کس کے پاس جائے گا اس چیز کے سپیشلسٹ کے پاس اینک بنوانی ہے تو ڈینٹسٹ کے پاس نہیں جائے گا نہیں جانا چاہیے کیا خیال ہے اب ایک شخص جس کی میچورٹی کا لیول ہی نہیں ہے کوئی اس کے پاس اگر آپ توقع رکھ رہے ہیں کہ وہ مجھے کوئی دلاسا یا تسلی دے تو وہ ایک اینک بنوانے کے پاس گیا ہے جو اس کی اپنی غلط چوائس ہے جس سے وہ توقع رکھ رہا ہے اس کے اندر وہ کہتے ہیں تیل ہی نہیں ہے اس بندے کے اندر وہ چیز ہی نہیں ہے جس کی میں توقع رکھتا ہوں بازو کا تو اپنی ہی بہن بھائی ہوتے ہیں شوہر ہوتا ہے کوئی بھی ہوتا ہے لیکن انسان کی ویکنیس یہ ہوتی ہے کہ پلٹ پلٹ کے اسی کی طرف جاتا ہے پلٹ پلٹ کے اسی کو سہارا بناتا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ ہم بندوں کو سہارا بنانے کے بجائے ہنس اللہ عمل وکیل کا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ساری قوم ان کے خلاف تھی تو انہوں نے قوم کا شکو نہیں کیا انہوں نے کیا کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل آگ ٹھنڈی ہو گئی گلزار بن گئی پھر وہی بات ہے کہ ایمان کا درجہ فرق ہے لیکن جو عادت بن جاتی نا ہم لوگوں کی ہر وقت اپنے غم دکھ سنانے کی کہانیاں سناتے رہنا سناتے رہنا اور اس میں آپ دیکھیں کہ بہت سی لڑکیوں کی عادت بن جاتی ہے ہر وقت شوہر کی باتیں ماں باپ کو بتانا اور ماں باپ کو سخت پریشان رکھنا ہر وقت سسرال کی باتیں کرنا یعنی ہر, ہر, ہر انسان کے لیے کوئی نہ کوئی انسان آزمائش ہے چاہے اس کی اولاد میں سے چاہے اس کے لواحقین کوئی نہ کوئی ہے اب ایک ہے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے رہے اور ایک یہ کہ ہم کسی کو بنا لیں ایسا دوست کے جس کے اوپر ہر وقت نزلہ گراتے رہے اپنا ہر روز اپ ڈیٹ دیتے رہے اس کو آج اب یہ ہو گیا آج میرے میاں نے یہ کر دیا آج کیا ہو گیا آج یہ ہو گیا آج یہ ہو گیا آج یہ ہو گیا انڈنگ نتیجہ کیا نکلے گا جو سن رہا ہے نا اس کا بھی فرض بنتا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ اسی مسئلے میں الجا رہے اس کو اپنا ایمان بڑھانے کے لیے کوئی رستہ دکھائے حال صرف اللہ کے پاس ہے آپ کیا کہہ رہی میں نے اپنی والدہ کو دیکھا الحمد للہ بہت زیادہ وہ بچتی تھیں کسی کی بات کرتے ہوئے اور بہت انہوں نے زندگی میں مشکلات دیکھی تقریباً تیرہ سال سو تیلی وہاں کے ساتھ رہیں لیکن انہوں نے ہمیں کبھی کوئی غلط بات نہیں بتائی تھی دوسروں سے ہمیں بہت سی باتیں پتا چلی کہ ان کے ساتھ یہ ہوا وقت تو وہ مطلب بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی تھیں اور یہاں تک کہ آخری جب ان کا وقت تھا تو میں ہی ان کے پاس تھی تو اس وقت بھی ایسے کچھ مسائل تھے ہر طرف سے ایسے گھیرا ہوا تھا ان کو مسائل نے لیکن وہ مجھ سے بھی بچ رہی تھیں بار بار ایسے میرے سامنے شو کریں کہ جیسے وہ سو گئی ہیں اور میں جب اٹھوں پھر دیکھوں کہ نہیں سونے کی جیسے آواز ہوتی ہے ویسی نہیں ہے تو وہ بس چھت کو دیکھ رہی تھیں اور اس طرح جیسے انہوں نے اپنی زبان کو اور منہ کو ایسے بند کیا ہوا ہے کہ میں نے کچھ نہیں بولنا اور کوئی شکوا نہیں کرنا کوئی شکایت ایک جملہ بھی نہیں بولنا تو الحمد اس طرح سے وہ دنیا سے گئیں تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ضرور اس کا اجر دیا ہوگا اور مجھے اتنی زیادہ اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ انہوں نے وہ بچا کے رکھی اپنی نیکیاں تو یہی ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک موقع ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم نے کیا ہوتا ہے وہ سب ضائع کر دیتے ہیں اور بعض اوقات اتنی بار اس کو دوہراتے ہیں بعض اوقات صرف وہ بات نہیں کرتے مبالح رائے کر کے تو اس بات کو اتنا بڑا بنا دیتے ہیں وہ کچھ سے جاتا جی میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو پہلے شکوے کو ڈیفائن کرنا ہی نہیں لوگوں کو آتا نا ایک تو یہ چیز ہوتی ہے نا ایک جنون چیز ہوتی ہے اور ایک یہ ہوتی ہے خود ساختہ زیادہ تر ہمارے جو غم ہوتے ہیں وہ خود ساختہ ہوتے ہیں اس میں یہ کہ جیسے ایک ایموشنل انٹیلیجنس کا لفظ ہے نا ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ایک جذبات کی روح میں بہ کے ہم کیا سے کیا کر دیتے ہیں جیسے ابھی اب گاہ کے مبالغہ رائی کی, کی انتہا ہو جاتی ہے جیسے میرج کاؤنسلنگ کے زیادہ تر کیسز آتے ہیں اس میں اتنا زیادہ ڈیمانڈنگ ہو جانا جو ہوتا ہے نا وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ اس سے پیدا ہوتا ہے کہ آپ اتنے ڈیمانڈنگ ہیں کہ ہر وقت یہ چاہتے ہیں کہ ہر شخص آپ کا دھیان رکھے تو آپ دوسری سائڈ پہ کیوں نہیں آ جاتے کہ آپ دوسروں کا خیال رکھیں میرا یہ خیال ہے کہ اس میں تھوڑا سا اپنے آپ کو نہیں کرنے کی ضرورت ہے ہم عورتوں کو کہ اتنا ڈیمانڈنگ نہیں ہونا چاہیے اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر زندگی میں کوئی پرابلم ہے تو پھر اس کو کس کو بتانا ہے جیسے آپ نے ابھی مثال دی کہ کم از کم اتنی حکمت ہونی چاہیے کہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مسئلے کا حل کس کے پاس ہوگا جیسے ڈینٹسٹ کی بات آپ نے بتائی عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس شخص سے جا کے بات کرتے ہیں جو اس کے پاس اس کے اپنے مسائل کا حل نہیں ہوتا وہ پھر آپ کو ایک نئے پہ ڈال دیتا ہے وہ سے اور مزید غموں میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ بھی ہمیں اپنے اندر چیز تھوڑی سی پیدا کرنی چاہیے کہ ہو کہ کس سے بات کرنی ہے حضرت وبا کے صدیق کا ایک والا آ رہا ہے کہ اپنی زبان کو گلے شکوے سے بچاؤ دل کو اطمینان حاصل ہوگا تو میں یہ کہوں گی کہ ڈیمانڈنگ بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے مجھے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ دو طرح سے اس چیز کو دیکھا جائے گا کہ ہم خود تو اپنے دکھ غم اور اس کے لیے شکوے یا دوستوں سے ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں لیکن ہم اپنے ارد گرد لوگوں کے اوپر اس طرح نظر ضرور رکھیں کہ اگر کسی کو کوئی غم تکلیف ہے اگر کسی کی آنکھوں میں کبھی آنسو ہم نے دیکھے ہیں تو ہم ضرور اس کی ہیلپ اور خیر خواہی کے لیے اس سے بات کر لیں کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کسی کے حالات کا نہیں پتا ہو سکتا ہے کوئی ایسی مشکل میں ہو اور ایسے غم میں ہو کہ اس کو بھول جائے کہ وہ دعا کرے یا کیا کرے ایک بات میری ذم میں یہ آئی تھی کہ ایک سائکولوجیکل تھریپی ہوتی ہے کلاس سینٹرڈ تھرپی اس کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ جب ہم کسی کو یہ ہی سکھاتے ہیں نا کہ اپنے غم کو آپ نے ڈیل کیسے کرنا ہے اس میں ہوتا ہے کہ اس کو خود یہ چیز سکھائیں یعنی آپ بجائے کہ اپنا اس کو محتاج کر دیں یعنی پرسن ڈیپینڈنٹ نہ ہو یعنی آٹو سجیشن اور کلاس سینٹر تھراپی یہ دو چیزیں ہیں کہ اپنے آپ کو خود اس جگہ پہ رکھیں اور یہ سمجھیں کہ میں آپ کے پاس آئی ہوں اور مجھے بتائیں کہ آپ کیا کریں گے بعض اوقات وہ اس کا بہترین حل دیتے ہیں کیونکہ اس سچویشن کو وہ زیادہ اچھا سمجھتے ہیں ہم اس میں ہوتے نہیں مجھے جو بات سمجھ نا کہ جب انسان تنہا محسوس کرتا ہے یا کمزور محسوس کرتا ہے یا دکھ ہوئی محسوس کرتا ہے تو اس کو سہارا چاہیے ہوتا ہے ایسا ہی ہے نا یعنی اگر میں خود نہیں کھڑی ہو سکتی تو مجھے کسی کا ہاتھ پکڑنا ہے فائن یہ اس وقت کی نیڈ ہے اب تین میں سے ایک آپشن مجھے لینی ہے تین چیزیں میرے سامنے ایک ہے اللہ کا سہارا ایک ہے کسی بندے کا سہارا اور ایک ہے اپنا سہارا سیلف ریلائنس پیپل ڈیپینڈنٹ اور توک اللہ اللہ ٹھیک ہے میں بھوکے آپ اور ابھی آج انشاءاللہ وہ جو مریض کے احکام پڑیں گے کہ جب وہ ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے پیرالائز ہو گیا محتاج ہو گیا اپاہج ہو گیا کچھ ہو گیا فیزیکلی ڈپینڈنس تو اس کو obviously کوئی اس کو تیمم کرائے گا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے آخر میں تو عائشہ نے ان کو ان کے ہاتھوں سے وہ جو رات کے وقت عمل کرتے تھے پڑھ کے ان کیا لیکن جب ایسی چیز ہے کہ جو بندوں کے ہاتھ میں ہی نہیں تو اس میں کیا ہوگا اللہ تعالی پر بھروسہ تو تدبیر اور توقل میں ہی ہوتا نا کہ تدبیر اور تقدیر جو ہے اس کو سمجھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی کا سہارا پھر اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں آپ کو یعنی کہ سیلف مینجمنٹ کرنی ہوگی اپنے آپ کو مینٹین رکھنا ہوگا اپنے لیے خود بہت ساری چیزیں کرنی ہوگی اس کے لیے آپ پہلے سے لسٹ بنا کے رکھیں کہ اگر مجھ پہ یہ کیفیت آئے تو مجھے کیا کرنا ہے مثلاً اگر آپ کو کچھ جسمانی بیماریاں ہیں اگر مجھے یہ بیماری ہے تو یہ دوا ہے میری اس کو ٹیگ کر کے رکھ لیں گھر والوں کو بتا دیں کیونکہ جب تکلیف آتی ہے تو بندے کو بھول جاتا ہے کہ میں نے کیا کھانا ہے دوا کھانے بھی بھول جاتا تو مختلف چیزوں کو مختلف طرح سے آپ مینج کریں گے تو وہ لسٹ بنائیں کہ کون سی چیزیں ہیں جو میں اپنے لیے خود ہی کر سکتا ہوں کون سی چیزیں ہیں جن میں مجھے لا محالہ بندوں کی ضرورت ہے میں خود نہیں کر سکتا مجھے ان چیزوں میں بندوں کی ہیلپ چاہیے چاہیے اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جو نہ میرے اپنے ہاتھ میں نہ بندوں کے ہاتھ میں وہ صرف اللہ نہیں کرنی ہے ویسے تو جو خود بھی کرتے ہیں اس کے ساتھ بھی اللہ ہی کے اوپر بھروسہ جو بندے ہمارے لیے کرتے ہیں اس میں بھی دراصل اللہ ہی پہ بھروسہ اللہ ہی ان کے ذریعے کروائے گا. اللہ ہی ان کے دل میں رحم ڈالے گا اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں ہیں کوئی بھی نہیں کر سکتا صرف میرا رب کرے گا وہ کون سی چیز ہے جو رب کے ہاتھ میں ہیں. دو انگلیوں کے بیچ میں ہے وہ کون پلٹے گا دید. جتنی مرضی کو آپ کو پکی پکی نصیحتیں کریں آپ مڑ کے پھر وہیں کھڑے ہوں گے کیونکہ آپ کا دل پلٹا ہوا جب تک وہ سیدھا نہیں ہوگا نا آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے تو کیا کریں جتنے جا کے کاؤنسلنگ کروا لیں جس مرضی کے پاس جا کے اپنا رونا رو لیں کیا ہوگا وہ نہیں ٹھیک ہوگا جب تک اللہ ٹھیک نہ کرے نہیں ہوگا مثلا آپ کے اپنے بچوں میں سے ایک بات آپ ان کو روز سمجھاتے ہیں چھوڑ دو اس چیز کو یہ نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا چوتھے دن وہ پھر وہی ہوگا کیوں آپ نے کوئی کمی کی سمجھانے میں توجہ دینے میں نصیحت بھی کی ڈانٹا بھی پیار سے بھی سمجھو سب کچھ کیا وہیں کا وہیں ہے کیوں ہے کیوں ہے وہ دل نہیں ٹھیک ہوا تو یہ جو نفسیاتی اور روحانی قسم کے ہرٹس ہے نا یہ اس کا علاج بندوں کے پاس بہت کم ہے ٹھیک ہے جسمانی طور پہ جو آپ کی ویکنسز ہیں بھوک ہے کھانا ہے کپڑا ہے کچھ اور چیزیں ہے وہ آپ کے گھر والے ماں باپ میاں ادھر ادھر کے آس پاس کے لوگ آپ رحم کر کے کو کچھ نہ کچھ مدد دے دیں گے اور کچھ چیزیں ایسی کہ آپ خود ہی سوٹی پکڑ لیں اور چلنا شروع کر دیں جی اس صورت میں آپ اس کو کھانا پیش کریں اس کو پیار سے بات کریں اس کو لکھ کے میسج دیں اس کو, کو پھول پیش کرے اس کی دلداری کریں ٹھیک ہے نا یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بندہ کھانا نہیں کھا رہا ایک بندہ اٹھ ہی نہیں رہا وہ بستر پہ پڑا ہوا ہے تو آپ کہیں وہ خود ہی سنبھالے اپنے آپ کو نہیں آپ جا کے اس کو تسلی دیں لیکن وہ بندہ جو ہے وہ جب تک خود فیصلہ نہیں کرے گا نا کہ اس نے اس مصیبت سے باہر نکلنا ہے اس کو پوچھ سکتے پھر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ لیٹا ہوا ہے آپ کو نظر آ ہے کہ وہ رو رہا ہے اس کی آنسو آپ کو بلا رہے ہیں کہ مجھے ضرورت ہے آپ کی اس وقت آپ ضرور پوچھے اس سے لیکن اگر نظر ہی نہیں آئے آئے اور پی گئے کسی کو پتا نہیں چلا تو سورت میں وہ نہیں آ آج کل یوتھ میں جو سب سے زیادہ پروبلم ہے وہ فیس بکنگ کا ہے کوئی مسئلہ ہو جائے فٹافٹ فیس بک میں اپنی بہن کے ساتھ کل یہ ڈسکس کری تھی کہ لوگوں کو اتنے بڑے بڑے مسئلے ہوتے ہیں لیکن اس وقت بھی ان کو فیس بک پہ اسٹیٹس اپ ڈیٹ کرنا یاد ہوتا ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ایون یہ کہ کل میں اپنی بہن کے ساتھ ڈسکس کری تھی کہ اس کوئی فرینڈ تھی اور ڈلیوری میں دو دن رہ اور اس میں اسٹیٹس تو میں اپنی امی کو کہہ رہی تھی کہ اس قدر اس کو تکلیف ہے ہم روز سنتے ہیں اتنی تکلیف ہوتی ہے اتنی تکلیف ہوتی ہے لیکن میں اتنی تکلیف ہے اس کو یاد رہا یہ حال ہے اور فیس بک لگا کے دیکھ لیں دنیا کا کو کوئی مسئلہ ہو جائے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ موڈ آف ہوتا ہے بات کرنے کو دل نہیں کرتا کسی کی شکل دیکھنے کو دل نہیں کرتا کونے میں جا کے بیٹھ جائیں تو فیس بک جہاں آپ ساری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ مجھے کیا پرابلم ہے اور ہر کوئی بس اسٹیٹس اور یہ ہمارا پرابلم ہے یہاں پہ نائنٹی پرسینٹ لوگ فیس بک یوز کرتے ہوں گے اور ہمیں ہم سے ایٹی پرسینٹ کا تو مشکل ہو گئی کہ ہم بارش ہو رہی ہے تو فٹافٹ فٹ جا کے سب سے پہلے بارش کو دیکھیں بھی نا لیکن فیس بک پہ جا کے ضرور بتائیں گے بارش ہو رہی ہے کو نہیں پتا اتنی اتنی بات اتنی اتنی بات بھی جا کے فیس بک پہ بتا دیتے ہیں دوسرا میں ایک جگہ یہ پڑھ رہی تھی جیسے مطلب دونوں ایک, ایک تو ایک لڑکی تھی بس میں جا رہی تھی بےچاری بہت پریشان تھی اور دکھی سی اور رو رہی تھی تو اس کے ساتھ ایک اجنبی خاتون آ کے بیٹھی اور بالکل نہیں جانتی تھی وہ کون ہے کچھ بھی ہے تو وہ رو رہی تھی بہت زیادہ تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے صرف اتنا کہا کہ فکر نہ کرو اللہ تعالیٰ سب کچھ ٹھیک کر دیں گے اور جتنی دیر وہ بس میں اس کے ساتھ بیٹھی رہی نا تو مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھی رہی تو اس لڑکی نے اپنی فیلنگس لکھی ہوئی تھی کہ مجھے اتنا حوصلہ ہوا اس بات سے اتنا حوصلہ ہوا کیونکہ جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں پریشانی ہوتے ہیں تو ہم صرف اسی چیز میں کر جاتے ہیں نا ہمیں اللہ یا دعائیں یاد نہیں رہتی تو ہمارے دل کو ہمت ملتی ہے تو دونوں چیزیں دونوں کا خیال رکھنا چاہیے دیکھیں جب ہم کسی کا رکھیں گے نا تو کوئی ہمارا بھی رکھے گا یہ دو طرفہ ہوتا ہے ریلیشن ہمیشہ دو طرفہ ہوتا ہے اگر آپ ہر وقت اپنے خال میں بند رہے ہیں اور صرف تکلیف کے وقت آپ سمجھیں کہ کوئی اپنے خول سے دوسرا نکل آئے باہر تو یہ مشکل ہوگا جی فیس بک کا علاج بتائیے کرنا تبھی ان کو دے کے بالکل بالکل اگنور کریں تو وہ دینا بند کر دیں گے ان مجھے یاد ہے جس سے بچے ہوتے ہیں تو میں نے اپنے بچوں کو پالتے ہوئے طریقہ کرتی تھی وہ گرتے تھے تو میں ادھر دیکھتی تھی میں نے دیکھا ہی نہیں خود اٹھو کیوں خود سیکھے اٹھنا سیکھ اللہ یہ کہ کوئی ایسی چوٹ لگی کہ اب وہ واقعی نہیں اٹھ پائیں گے یا پھسل گئے یا کچھ یعنی اپنی ہیلپ کر اس حد تک سکھایا اچھا اب ایسے کرو اس کو پکڑو وہ کرو وہ کرو وہ کرو, کرو باہر نکلو جیسے اندر گئے ویسے باہر نکلو یہ چیز اٹھا کے لاؤ واپس رکھو کیونکہ ہم اتنی پیمپرنگ کرتے ہیں بچوں کی کہ ساری زندگی ان کو کچھ کرنا نہیں آتا پھر اللہ یہ کہ بہت ہی شدید قسم کی کوئی صورت حال ہے تو ٹھیک ہے ورنہ ہر چیز پہ صدقے واری قربان بیکار کرنے والی باتیں چلیے سلاس محیطی لاہی مرتوں سب مسلوں کا ایک حال ان سلا و نسی و وَنُسُكِي وہ مماتی لاہی رب لمین رب العالمين، رب کون ہوتا ہے یہ اتنا اچھا ترجمہ نہیں ہے پالنے والا جب ہم صرف پالنے والا کر دیتے ہیں نا تو پھر ہم چاہتے ہیں ہم بس پلتے ہی رہیں اور کوئی ہمیں بس کھلاتا پلاتا رہے اور ہم موٹے ہوتے رہیں رب کا لفظ ڈکشنری میں جا کے دیکھیں را با اور لسان الرب اگر مل جائے تو تحقیق کر کے کل لائیں اس میں صرف خالق مالک اور مدبر ہی نہیں یہ مختصر سا معنی ہے اس کا اس میں تربیت کا مانا بھی آتا ہے اور تربیت کس کس طریقے سے ہوتی ہے صرف کھانا کھلا کے صرف پمپرنگ کر کے تربیت ہوتی ماں باپ بچوں کی تربیت جیسے کرتے ہیں. ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ دونوں ٹھیک ہے اور جیسے اس دن میں نے بتایا تھا کہ اللہ سبانو تعالی بندوں کو پہلے تو جینٹل میسیجز دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ادیب التربوی تربیت کا لفظ بھی رب ہی سے نکلا ہے تو رب جو ہے وہ تربیت بھی کرتا ہے اور اس کی تربیت ادیب کے ساتھ بھی ہوتی ٹھیک ہے نا ایکسپلین کر چکی ہوں تا ادب سکھانا اور اس میں سختی سے کام لینا پھر اللہ تعالی وارننگز بھیجتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کسی نے کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے کوئی کڑوی دوا بیچتا ہے کوئی ناپسندیدہ چیز انسان کو پیش آتی ہے کہیں ٹھوکر جا لگتی ہے اللہ تعالیٰ کچھ سکھانا چاہتا ہوتا ہے بندے کو کہ ہوش میں آؤ سیکھو باہر نکلو ہال سے دیکھیں نا ایک جیسے ماں ہے پیار بھی کرتی کھلاتی ہے پلاتی ہے لیکن جب وہ دیکھتی ہے کہ بچہ نہیں سیدھا ہو رہا تو پھر دو لگاتی تو اس کو پھر لگانی پڑتی ہے شوق دینا پڑتا ہے جیسے عورت بگڑتی ہے تو پہلا درجہ فائزو ہننا باز نصیحت الہدا البیانی hmm? اور نہیں تو وہ جرو ہننا اگنور نہیں تو وہ دربو ہننا ہوں hmm? تیسرا مارنا بھی پڑا ہے اور فا ان اتانکوں بولا تب علیہ سبیلا بات مان جائے سیدھی ہو جائے اب اور رستے نہیں تلاش کرو ان کو پھر مزید نہیں تنگ کرو ختم بات اب پھر نارمل ہو جاؤ اللہ سبحان تعالی نے تربیت کے یہ تین اسٹیپ بتائے اور اس کا بھی مقصد کیا ہے مارنے تک بھی کیوں کیوں مارو تاکہ کیا ہو جو اصلاح سمجھا کے نہیں ہوئی جو اصلاح اگنور کر کے نہیں ہوئی وہ اصلاح کیسے ہوگی مار کی ہوگی مار میں کس کا فائدہ بچے کا فائدہ تو ماں مارتی ہے نا یہ ایسے ہی مارتی رہتی ہے فائدے کے لیے مارتی ہے تو اللہ تعالی نے بھی انسان کے فائدے کے لیے یہ حکم دیا کہ مارو چلیے تو ان نسلاتی و وہ میری زندگی میری زندگی میں جو کچھ بھی مجھے پیش آتا ہے وہ مم اور موت کا وقت تو ساری زندگی کی تکلیفوں پہ بھاری ہے نزا کا وقت کبھی اس کو بھی سوچا کریں سارے ہرٹ بھول جائیں گے بلیو می موت کی شدت اور موت کی سختی کو یاد کریں ایک ایک بال اور ایک ایک کھال کے حصے سے جان نکلے گی وہ کیسی تکلیف ہوگی اس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے جب وہ تکلیف محسوس کرنے لگیں گے تو باقی ساری تکلیفیں بھول جائیں گی ساری بھول جائیں گی اور موت کے بعد کے مرحلے قبر اور قبر کے بعد حشر اور حشر کے بعد انجام جس کو اس کی فکر لگ گئی اس کو چھوٹے چھوٹے مسئلے تو مسئلے نظر ہی نہیں آتے کیونکہ اصل مسئلہ آخرت ہے اصل غم آخرت کا لگنا چاہیے قبر میں کون ہوگا مجھے دلاسہ دینے والا کون ہوگا موت کے وقت کی تکلیف میرے ساتھ اور کون بھگتے گا کوئی بھی نہیں حشر کے دن کون میرے ساتھ آ کے کھڑا ہوگا کوئی بھی نہیں میرا حساب کون دے گا میری جگہ کوئی بھی نہیں پل رات میری جگہ کون عبور کرے گا کہ تم ادھر ہی بیٹھو میں کر دیتی ہوں تمہارے لیے عبور کوئی بھی نہیں کوئی بھی نہیں ان تکلیفوں کو یاد کریں موت اور اس کے بعد کے مرحلوں کو یاد کریں نسکی و محمتی لاہ رب المین وہی سہارا ہے اس دنیا میں اور وہی سہارا ہے آخرت میں اس کو پہچانے اس کی قبت اور اس کی طاقت کو اور اس کی عظمت کو لا شریک اللہ کوئی اس کا شریک نہیں کوئی بھی نہیں ببی دا کا اللہ کے رسول کو یہی حکم دیا گیا تھا اور ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے انا اول المسلمین اور میں اللہ کے فیصلوں پہ راضی سب سے پہلے سر تسلیم خم کرنے والا آج ہم پڑھیں گے مریض کے لیے احکام عبادت اللہ سبحانہ و نے چونکہ ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اس لیے ہر حال میں عبادت کرنا ہوگی ہر حال میں ہاں اگر کوئی بیمار ہے تو اس صورت میں اس کو رعایت دے دی جائے گی آسانی دے دی جائے گی سہولت دے دی جائے گی لیکن عبادت کرنی ہوگی پھر بھی اللہ سبحانہ و سے بڑھ کر بندوں کی ضروریات کو سمجھنے والا کوئی نہیں اس لیے اس نے انسان کی کمزوری مجبوری اور معذوری کا خیال رکھا ہے اور اس پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا لا کلف اللہ نفسن اللہ وسا اللہ تعالی کسی شخص پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا اس نے انسان کی کمزوریوں کی رعایت کی ہے اس لیے بہت سی چیزوں کو انسان پر ہلکا کر دیا ہے یورید اللہ کم و خل قل انسان اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کرے اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے اور پھر دین میں تنگی نہیں وما جا علیہ کم فرد من حرج اللہ نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی یعنی ایسا نہیں کہ دین کے جو احکامات ہیں وہ تمہیں ستانے کے لیے ہے یا تمہیں پریشان کرنے کے لیے ہیں ان میں سہولت ہے یورید اللہ بکم السر والا یو <الْعُسْرَ> اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے اور تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا لیکن آسانی کب ہوتی ہے کیسے ہوتی آسانی کب سمجھ آتی جب انسان تنگی سے گزرتا ہے ان مال عسری یسرا <يُسْرَة> تکلیف آئی بیماری آئی تو اس کے ساتھ ہی اللہ نے تہارت میں نماز میں روزے میں ہر چیز میں آسانی کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی نے اس امت کے لئے آسانی کو پسند کیا ہے اور اس کے لئے تنگی کو ناپسند کیا اور یہ بات آپ نے تین بار کہی اور فرمایا اس امت نے تنگی کو پکڑ لیا اور آسانی کو چھوڑ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندین یقینا دین آسان ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ قابل عمل ہے دین آسان ہے اور آپ کہنی نہیں مجھے تو نماز بڑی مشکل لگتی ہے بڑی بھاری ہے مجھ پر بیمار کیا میں تو صحت مند بھی ہوں تو مجھے بڑی مشکل ہے ہاں مشکل ہے وہ انحل کبیرتن اللہ خواش مگر خوشبو کرنے والوں پر مشکل نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے مشکلات میں ڈالنے والا اور سختی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا بلکہ اس نے مجھے معلم اور آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا ہے اس لیے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی عبادات کو بجا لانا چاہیے پتخ اللہ مستتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تمہیں کسی بھی چیز کا حکم دوں تو اسے اپنی طاقت بھر بجا لاؤ یعنی میکسیمم جتنا کر سکتے ہو کر لو جو انسان نہیں کر سکے گا وہ اللہ کو پتا ہے کہ بس اس سے آگے اس کی ہمت ختم ہے اب اس سے آگے نہیں اٹھا سکتا ہاتھ اپنا پروزن شولڈر ہوتا ہے نا جس کا ہوا نہیں اس کو پتا بھی نہیں ہو کیا ہوتا ہے سو نہیں ہوگا آپ نے بھی. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک سرٹن لیول سے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے ہاتھ جو نہیں اٹھا سکے گا اس کو تکلیف ہوگی کتنی آسانی جلدی سے اوپر کر دیا اچھا اب اگر کسی کا ہاتھ یہاں تک اٹھتا ہی نہیں تو اس نے نماز پڑھنی تو وہ کیسے پڑھے گا کہ کوئی آئے اور وہ اس کا نہیں اتنا بھی کر لے گا اتنا بھی کافی یہ اس کا مان ہے اللہ مست جتنی استطاعت ہے طاقت ہے یہاں تک لے جانے کی یہاں تک لے جاؤ یہاں تک لے جانے کی اس تک پیچھے لے جاؤ لیکن اگر یہاں سے بھی نہیں اٹھتا تو کوئی بات نہیں اللہ کو پتا ہے لا یوکلفل اللہ نفسا الا وسعها یہ وسع کیا ہے اتنا اٹھتا ہے یا اتنا اٹھتا ہے یہ اتنا اٹھتا ہے یہ اتنا اٹھتا ہے ٹھیک ہے یہ وسع ہے اور ہر ایک کی وس فرق مختلف حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی دو چیزوں میں سے کسی ایک کا اختیار کرنے کے لیے کہا گیا تو اپ نے اسی کو اختیار کیا جس میں اپ کو آسانی معلوم ہوئی بشرطے کہ اس میں گناہ ہو۔ یہ نہیں کہ اسانی ہے اور وہ حرام کام ہے تو اس لیے انسان وہ کر لے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی لی تھی تو اسی اصول کی بنا پر ہمارے دین میں مریض کو عبادات میں آسانی اور سہولت دی گئی ہے تاکہ وہ عبادت سے محروم نہ رہے عبادت میں پہلی چیز تہارت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے ہر نماز کے لیے تہارت کو شرط قرار دیا ہے چنانچہ بدن کپڑے اور نماز کی جگہ کا پاک صاف ہونا ضروری ہے حدیث میں تو اللہ تقبل سلاطن بغیر تہور وزو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی تہارت کے بغیر نماز نہیں ہوتی اس لیے مریض کے لیے بھی کیا لازم ہے کہ وہ وضو کرے اور پاک صاف رہے جب تک ممکن ہو پانی سے وضو کرے نہانے کی عادت ہو تو غسل کرے لیکن اگر وہ استطاعت رکھتا ہو اگر وہ استطاعت نہیں رکھتا وضو کرنے کی تو کیا کرے تو اموم کر لے نہا نہیں سکتا تو کیا کرے لے قرآن مجید میں آتا یادینکم و عیدم ال المرافقی وم سہو بر اُسم و ارجلاک ال القابئین اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو اور اپنے سروں کا مسا کر لو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو ام اور اگر نہیں کر سکو تو پھر تیم کر لو عبید بن عبد اللہ بن اتبا کہتے ہیں کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی حالت آپ ہم سے بیان کریں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کیسے بیمار ہوئے تھے پھر اس میں کیا کیا تھا آپ نے انہوں نے فرمایا کہ ہاں ضرور میں بتاتی ہوں تم کو وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض بڑھ گیا تو آپ نے پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی آپ کا مرض بڑھ گیا تو آپ نے کیا پوچھا نماز ہم نے عرض کیا نہیں اے اللہ کے رسول لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ نے فرمایا میرے لیے ایک لگن میں پانی رکھ دو ٹب میں پانی رکھ دو آشا رضی اللہ تعالی کہتی ہیں کہ ہم نے پانی رکھ دیا اور آپ نے بیٹھ کر غسل کیا ٹب باتھ لیا پھر آپ اٹھنے لگے لیکن بے ہوش ہو گئے جب ہوش میں آئے تو آپ نے پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہوش میں آئے تو آپ نے پوچھا نماز پڑھ لی ہم نے عرض کیا نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ نے فرمایا میرے لیے لگن میں پانی رکھ دو یعنی پھر پانی رکھ دو حضرت آشا فرماتی ہم نے پھر پانی رکھ دیا آپ نے بیٹھ کر غسل فرمایا پھر اٹھنے کی کوشش کی آپ پھر بے ہوش ہو گئے ہوش میں آئے پھر آپ نے پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہم نے عرض کیا نہیں اہلا کے رسول لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں پھر آپ نے فرمایا لگن میں پانی رکھو اور آپ نے بیٹھ کر غسل کیا پھر اٹھنے کی کوشش کی آپ پھر بے ہو گئے جب ہوش میں آیا تو آپ نے پوچھا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہم نے ارس کیا نہیں اے اللہ کے رسول وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں لوگ مسجد میں عشاء کی نماز کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا انتظار کر رہے تھے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے پاس آدمی بھیجا اور حکم فرمایا کہ وہ نماز پڑھا دیں کیا سیکھا اس سے جس قدر ممکن ہو کوشش کرنی چاہیے آپ بے ہوش ہو رہے ہیں ہوش میں آ رہے ہیں بے ہوش ہو رہے ہیں ہوش میں آ رہے ہیں. اور آپ ہر ہوش میں آنے کے بعد کیا کر رہے ہیں غسل کر رہے ہیں اور ہم پہلی چیز جو چھوڑتے ہیں بیمار ہونے کے بعد وہ نہانا دونوں چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہلکا بلیو میں بہت سی بیماریوں کا علاج نہانے میں پانی میں علاج ہے کبھی آپ کی طبیعت بہت پریشان ہو رہی ہو آپ اپسٹ ہو رہے ہو آپ وضو کر لیں اپنے اوپر چیٹے مار لیں جا کے نہا لیں آپ دیکھیں گے آپ پر سکون ہو گئے لیکن ہو سکتا ہے اس کے باوجود آپ اسی طرح بیمار ہوں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو ہر عمل ہمارے لیے ایک نمونہ اور فکر کس چیز کی ہے نماز کی اور ہم ٹوٹل اپوزٹ سب سے پہلے جو چیز چھوڑ کر بیٹھ جائیں گے وہ نماز کیا ہے طبیعت خراب ہوش نہیں آ رہی اور آپ صرف اپنی نماز کی فکر نہیں کر رہے آپ سب کی نماز کی فکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے پڑھ لی یا نہیں انہیں کسی نے پڑھائی یا نہیں پہلے دوسری مرتبہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اچھا کوئی بھی پڑھا دے وہ خود ہی پڑھ اور گھر چلے جائیں آپ نے سب سے پہلے تو یہ کوشش کی کہ میں ہوش میں آؤں اور میں اپنا پرض پورا کروں جاؤں اور اپنے لوگوں کو نماز پڑھاؤں کیونکہ آپ اس کی اپنی ذمہ داری محسوس کرتے تھے لیکن جب آپ نے دیکھا پاسبل نہیں ہو رہا تو پھر کہا کہ اچھا جاؤ کسی اور سے کہہ دو یہ ہے ہمارے رسول کا اسوہ سنا تو پہلی چیز فتق اللہ مست ہم نیچے والی سائٹ پہ آ جاتے مست اتا طاقت ہی کوئی نہیں ہے ہمت ہی نہیں ہے نہیں آزما کے تو دیکھو یو کین ڈو اٹ ٹرائی نہیں کیا پہلے کا نہیں ہو نہیں سکتا پھر اگر پانی نقصان دے ہو وزو نہ کر سکیں غسل نہ کر سکیں استنجا نہ کر سکیں تو کیا کریں استنجا کے لیے پانی کی بجائے مٹی کے ڈھیلے استعمال کر لیں اور وہ تاخ تعداد میں ہونے چاہیے ایک یا تین یا پانچ سات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مٹی سے استنجا کرے اسے چاہیے کہ تاخ عدد سے کرے من استجمر فلیوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی قضاء حاجت کے لیے جانے لگے تو اپنے ساتھ تین ڈھیلے لے کے جایا کرے ان سے استنجا کر لیا کرے بے شک یہ اس کے لیے کفایت کریں گے اس کے بعد پاک ہو جائے گا پھر وہم چھوڑ دینے نہیں, نہیں. میں ابھی بھی صاف نہیں تین کافی ہیں مجبوری میں استنجا کے لیے دائیں ہاتھ کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے یعنی اگر کسی کا بایا کٹ گیا یا بائیں چوٹ لگ گئی یا پٹی بندی ہوئی ہے تو وہ کہے کہ نہیں پٹی کھولو ساری میں بایاں ہاتھ استعمال کروں گا نہیں بائیں پر پھر دائیں بھی ہو سکتا ہے اس میں بھی یہاں پہلے یہ بات آنی چاہیے کہ استنجا بائیں سے کیا جائے لیکن اگر معذوری ہو تو دائیں سے بھی کیا جا سکتا ہے اگر مریض خود استنجا نہ کر سکتا ہو بیڈ ریڈن ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جیسے بیبیز ہو جاتے ہیں تو پھر کیا کریں دوسرا شخص اس کو پانی سے تہارت کرائے گا لیکن اگر اس کو پانی سے تہارت کرانا نقصان دے ہو تو پھر وہ بھی کسی اور چیز سے ٹشو وغیرہ اور مٹی کا ڈھیلا جو ہے اس سے لیکن وہ اپنے ہاتھ پر کوئی کپڑا یا پلاسٹک یا گلوس پہنے گا کیونکہ براہ راست کسی کی شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے یعنی بڑے جو ہوتے ہیں بالغ لوگ چھوٹے بچوں کو تو مائیں دھو لیتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد دوسرے مرد کی شرمگاہ کی طرف نہ دیکھے نہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کی شرمگاہ کی طرف دیکھے ٹھیک ہے تو یہ یعنی انسان کسی کے سامنے بھی ننگا نہ ہو بیمار بھی ہے تو کوشش کرے کہ جس حد تک کور کر سکے اگر غسل بھی دے رہے ہیں کسی کو تو بھی اور اگر غسل میت ہے تو بھی اس کو بالکل ننگا نہیں کر کے رکھ دینا چاہیے یعنی میکسیمم جہاں تک ہو سکے انسان کے شرم والے حصوں کو دھک کے رکھنا چاہیے مریض جسم کے دوسرے حصوں سے کیسے نہ جا دور کرے مثلا اگر کہیں اور خون لگ گیا ہے کوئی اور چیز لگ گئی ہے پھر کیا کرے جسم کے جس حصے پر نجاست لگی اسے دھو لینا چاہیے لیکن اگر پانی نہ ہو یا اس کے استعمال سے تکلیف بڑھ جانے کا اندیشہ ہو تو گیلا کپڑا یا تولیہ جسم کے اس حصے پر پھیر لیا جائے ٹھیک ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے آپ نے فرمایا انہیں عذاب دیا جا رہا ہے کسی بڑی بات سے نہیں رہا یہ شخص تو یہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا یعنی اس کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلخوری کرتا تھا دوسروں کی بری باتیں آ کے بتاتا تو اس سے بھی کیا پتا چلتا ہے کہ مریض کو بھی میکسم نجاست سے پرہیز کرنا چاہیے اللہ یہ کہ کوئی ہے ہی نہیں کرنے والا اور بات ہے. کپڑوں سے نجاست دور کی جائے اب کپڑے پہ نجاست ہو تو اس کا وہ حصہ دھو کر پاک کر لیا جائے پورا کپڑا دھونے کی ضرورت نہیں صرف چھینٹ والی جگہ یا گندی جگہ اگر صاف کپڑے موجود ہوں تو پھر تبدیل کیا جا سکتے ہیں لیکن اگر صاف کپڑے ہیں ہی نہیں تو دھلے ہوئے نہیں ایک کے بعد ایک کپڑا خراب ہو گیا تو جس حال میں مریض اسی میں پڑے گا اسما رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اگر ہم میں سے کسی عورت کے کپڑے ہیز کے خون سے آلودہ ہو جائیں یعنی کا اس کے اوپر اسپاٹنگ ہو گئی ہے کسی کپڑے پہ تو کس طرح پاک کریں فرمایا اس کو کورش دو پھر پانی سے ملو اس کے بعد دھو اور اس میں نماز ادا کرو یعنی سب سے پہلے ڈرائی صاف کریں ڈرائی کلیننگ کریں اور پھر اس کے بعد تھوڑے پانی سے داغ والے حصے کو اچھی طرح مل کے دھوئیں تاکہ وہ پوری نجاست نکل جائے پھر اس کے بعد کپڑا دھو لیں ٹھیک جو شخص نجاست سے نہ بچ سکتا ہو وہ کیا کرے جو شخص بیماری اور کمزوری کے سبب اپنی تہارت کو قائم رکھنے اور کپڑے پاک رکھنے پر قادر نہ ہو اور اس کے پاس ایسا شخص بھی نہ ہو جو اس کی مدد کرے تو وہ شخص معذور میں آتا ہے وہ اسی حال میں نماز ادا کر لیں سچے بہت بوڑھے ہو جاتے ہیں تو کپڑے خود بھی بدل سکتے اب کوئی بھی نہیں ہے پاس سب اپنے اپنے کاموں کے چلے گئے نماز کا وقت ہو گیا تو مریض جس حال میں بیٹھا ہے اسی میں نماز پڑھ لے اگر مریض بستر سے نہ اٹھ سکتا ہو تو اس صورت میں بستر پر ہی وضو کر لے یا تیمم کر لے اور ایک دفعہ بھی آزاد کو دھونا کافی ہو جائے گا ہاں جس بستر پر نماز پڑھے وہ صاف ہونا چاہیے لیکن اگر وہ خود نہیں چینج کر سکتا اور کوئی ہے نہیں پاس چینج کرنے والا تو اسی پہ پڑھ لے اگر جسم کے کسی حصے سے خون بہہ رہا مثلا ہو مثلاً پھٹ گئے یا زخم سے خون بہہ رہا یا مسوڑوں سے خون نکل آئے تو اسے وضو نہیں ٹوٹتا اور اس خون سے جسم ناپاک نہیں ہوتا مثلا آپ کے جسم سے کوئی خون نکل رہا اور آپ نے پٹی کی اور اندر اندر رس رس کے وہ جا رہا ہے خون تو آپ اسی سے نماز پڑھ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو اسی وقت فرض ہوتا ہے جب حدث لاحق ہو یا ہوا خارج ہو جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات الرقا کی لڑائی میں تھے ایک شخص کو تیر مارا گیا اس کے جسم سے بہت سا خون بہ گیا مگر اس نے پھر بھی رکوع اور سجدہ کیا اور نماز پوری کر لی کیونکہ وہ لڑائی کی حالت میں تھا وہاں کون سے کپڑے بدل سکتا تھا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف لڑائی کی حالت میں یا کوئی مجاہد فی اللہ اس کو کچھ لگایا تو اس کی رخصت ہے نہیں اگر کسی کو کور پھوڑا پنسی اور وہ پھٹ گیا اور اس سے خون رستا تب بھی نماز ہو جائے گی عبداللہ بن عمر نے اپنی ایک پنسی کو دبایا تو اس سے خون نکلا لیکن انہوں نے دوبارہ وزو نہیں کیا بعض کا ایسا ہوتا نا کہ جسم پر بادلوں کے ریشز ہوتے ہیں خارش ہوتی ہے, اکنی ہوتی ہے کچھ بھی تو وہ مثلا نماز پڑھے نماز پڑھتے پڑھتے انہیں کہیں خارش انہیں ایک دم ہاتھ سے کچھ کیا تو وہ خون نکل آیا اور پھر نماز پوری پڑی بعد میں دیکھا جسم کے ساتھ خون لگا ہوا تھا تو کوئی حرض نہیں نیچرل ہے حسن بصری کہتے کہ مسلمان ہمیشہ اپنے زخموں کے باوجود نماز پڑھا کرتے تھے جو خون سبھی لین پیشاب اور پخانے کی راہ سے نکلے وہ نجس ہے معذر رضی اللہ علیہ کہتی ہیں میں نے سیدہ عشا رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا حاضہ کے کپڑوں کو جو خون لگ جاتا ہے وہ کیا کرے انہوں نے کہا کہ اسے دھو لے اگر اس کا نشان باقی رہے یا کچھ زردی وغیرہ سے اس کو تبدیل کر لے یعنی اس کے اوپر کچھ اور لگا دو کہتی ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تین تین حیض آتے تھے ٹھیک ہے حضرت کہتی ہیں، مگر میں اپنا کوئی کپڑا دھوتی نہیں تھی اس کا کیا مطلب ہے یعنی اگر آپ نے کپڑے پیریڈس کی حالت میں پہنے ہوئے ہیں اور ان پہ کوئی اسپاٹ نہیں لگا اور آپ نے اتار کے رکھ دیے اور اس کے بعد آپ نہائے دھوئے پاک ہو گئے وہی کپڑے دوبارہ پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں ایز لانگ ایز اس پر کوئی خون کا دھبا نہیں سمجھ گئے بعض لوگ تو رضائیاں اور شاید کارپٹ بھی اور ہر چیز دھوتے ہیں جی یہی تو میں نے ابھی بتایا کہ اس کا رنگ کسی اور بوٹی وغیرہ سے وہ جو ورس یا کوئی اور رنگ لگا کے تبدیل کر دے مطلب یہ ہے اس کا کہ جیسے کوئی پاؤڈر وغیرہ یا کوئی اور چیز اس طرح کی اوپر لگا دی جائے کہ جس سے وہ بظاہر بہت بڑا داغ نظر نہ آئے کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں نا کہ جب تک ان میں بلیچ نہیں ڈالا وہ ان کا رنگ نہیں جاتا کسی بھی چیز کا تو پھر ایسی صورت میں اگر آپ کے پاس بلیچ نہیں ہے تو پھر آپ کیا کریں دھو کے دھویا یا ایسا صابن نہیں ہے کہ جو اس کا داغ نکالے ایسی صورت میں پھر اس کے باوجود بھی پڑھا جا سکتا ہے تھوڑی سی بات تھی اسی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں جیسے پیچھے جیسے پیشاب وغیرہ چلا جاتا ہے اس کے اوپر صاف چادر ڈال کے پھر اگر کوئی مریض پڑھنا چاہے تو پڑھ لے انسٹنٹ جو کپڑا ہے نا جس وہ ہٹا دیں سلسل بال اور بواسیر کے مریض سلسل بال ہوتا ہے بڑھاپے میں بعض لوگوں کو ایسی بیماری ہو جاتی ہے کہ ان کو مصانے پہ کنٹرول نہیں رہتا اور ایک ایک قطرہ ان کے پیشاب کا نکلتا رہتا ہے اور مسلسل کچھ نہ کچھ جسم سے باہر اتا رہتا ہے اور ان کو کنٹرول ہی نہیں ہوتا اب وہ کیا کریں ان ان کو پیشاب خارج ہوتا ہی رہتا ہے تھوڑی مقدار میں ہوتا لیکن ہوتا ہے اور بواسیر میں بھی چونکہ اس میں سے بھی خون رستا ہے تو اب وہ کیا کریں جو شخص مسلسل بول یعنی پیشاب کے قطرے ٹپکنے یا بواسیر کا مریض ہو اس پر ہر نماز کے وقت جسم اور کپڑے میں لگی گندگی کو دھونا اور نیا وضو کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ کہاں سے آ رہا ہے, سبیل ہے ان سبیل کا مطلب راستہ انسان کے جسم کے وہ دو راستے جہاں سے نجس ناپاک چیزیں نکلتی ہیں تو اس خون کو اور اس پیشاب کو دھونا ہوگا سمجھ گئے لیکن اگر یہاں کہیں کٹ لگے بازو پہ ہاتھ پہ اس کی خیر ہے اگر ہو سکے تو نماز کے لیے صاف کپڑے پہن لے ایسا مریض اس وضو سے اس وقت کی نماز پڑھ سکتا ہے اگلی نماز سے قبل دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے اگر وضو کی طاقت نہیں تو تیمم کر لے ایسا مریض نماز کے دوران خارج ہونے والے خون یا پیشاب کے قطروں کو کپڑوں اور جسم پر پھیلنے اور نماز کی جگہ گرنے سے بچاؤ کے لیے کپڑا باندھ لے انڈر ویئر استعمال کرے آج کل ایسے مریضوں کے لیے پیڈز اور پیمپر بھی دستیاب ہیں یعنی مثلاً اس نے وزو سے پہلے استنجا کیا پیڈ چینج کیا وضو کیا نماز پڑھی پھر اگلی نماز کا وقت آ گیا وزو باقی ہے لیکن پیشاب نکلا ہوا ہے یا بصیر کے خون نکلا ہوا ہے تب وہ کیا کرے گا دوبارہ وضو کرے گا اگلی نماز سے پہلے لیکن ایک وضو سے ایک پوری نماز پڑھ سکتا ہے چاہے اس دوران اس کا پیشاب نکلتا رہے نماز کے دوران کیونکہ اس کا تو کسی وقت رکتا ہی نہیں اور اس کو تو وہ خون بھی اگر رشتہ تو اس کو تو نہیں پتہ چلتا کہ اب رس گیا کتنا رس گیا تھوڑا یا زیادہ تو ایسی صورت میں ایک دفعہ وزو کر کے پاک صاف ہو کے پوری نماز پڑھ لے لیکن اگلی نماز کے لیے پھر دوبارہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ابو حبیش کی بیٹی فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے کہا میں ایک ایسی عورت ہوں جسے جس استحزا کی بیماری ہے. کہتے ہیں پیریڈ کے علاوہ بھی سارا مہینہ ہوتی رہے انسان کو اس لیے میں پاک نہیں رہتی کیا میں نماز چھوڑ دوں آپ نے فرمایا نہیں یہ ایک رگ کا خون ہے حیض نہیں پھر جب تمہیں حیض آئے تو نماز چھوڑ دو جب یہ دن گزر جائیں تو اپنے بدن اور کپڑے سے خون کو دھو لو پھر نماز پڑھو آپ نے یہ فرمایا کہ پھر ہر نماز کے لیے وزو کرو یہاں تک کہ وہی حیض کا وقت پھر آ جائے کیونکہ پیریڈس کا خون دوسرے خون سے مختلف ہوتا ہے وہ پتہ چل جاتا ہے یعنی عام خون جو ہوتا ہے وہ اگر کسی روئی پہ لگے یا کپڑے پہ لگے تو اس کی سمیل اور اس کا رنگ فرق ہوتا ہے بنسپت پیریڈس کے خون کی پیشاب کی تھیلی والا مریض بعض لوگوں کو پیشاب کی تھیلی لگتی ہے تو وہ اس حالت میں بھی پڑ سکتا ہے کیونکہ وہ اگر اتار دے گا تو سب کچھ ناپاک ہو جائے گا پھر زخمی شخص جسم پر کسی جگہ زخم اور پانی کے استعمال سے زخم خراب ہونے کا اندیشہ ہو یا ایسا شخص بزو یا غسل کرنے کی صورت میں زخم کے ارد گرد کی جگہ کو تو صاف کر لے اس خون کو لیکن زخم کے اوپر ہر وقت اس کو دھونا اور اس کو صاف کرنا ممکن نہیں ہوتا یا نقصان دہ ہوتا ہے تو اس پر بس ایسے مسا کر لے اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہاتھ کو پانی سے گیلا کر کے اس جگہ پر پھیر لیا جائے اس کافی ہے اگر پورا جسم زخمی ہے تو تیمم کر لے زخم پر پٹی یا پلستر ہے تو اس کے اوپر سے مسا کر لے لیکن مریض کی جسمانی صفائی کا خیال رکھا جائے ہر حال میں اور اس میں صرف یہ نہیں کہ کوئی پیشاب لگ گئے خون لگ گیا یا کوئی ظاہری نجاست ہے بال وغیرہ بھی صاف کرنے چاہیے اس کے تو ایسے مریض جو اپنے انڈر لیگز بال خود صاف نہ کر سکتے ہوں تو کوئی دوسرا ان کے لیے کر سکتا ہے کیونکہ وہ بھی نجس ہو جاتے ہیں چالیس دن سے اوپر ٹائم نہیں گزرنا چاہیے کہ انسان اپنی صفائی نہ کرے غزب رجی کے موقع پر کفار نے کچھ مسلمانوں کو پکڑ لیا جن میں سے ایک حضرت خبیب تھے تو ان کو ہارث میں نامر کی اولاد نے خرید لیا کیونکہ جنگ بدر کے دن خبیب نے حارث کو قتل کیا تھا تو انہوں نے اس کا بدلہ لینا چاہا تو خبیب ان کے پاس قید رہے جب سب کافر خبیب کو شہید کرنے کے لیے جمع ہوئے تو خبیب نے ہارث کی ایک بیٹی سے زیر ناف بال صاف کرنے کے لیے استرا مانگا تو اس نے دے دیا یعنی ٹھیک ہے سے پہلے میں اپنی صفائی کرنا چاہتا ہوں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بالکل مریض ہو تو اس کے بال ایسے نہیں چھوڑ دینے چاہیے کچھ دن پہلے کراچی میں تھی پچھلے دنوں جب میں تو ہم اسی طرح غسل میت کی بات کر رہے تھے تو ہماری ایک ساتھی ہیں تو انہوں نے کئی میتوں کو غسل دیا میں اپنے دل کی نرمی کے لیے ان سے کچھ سوال کر رہی تھی میں نے کہا آپ یہ مجھے بتائے کہ کیا ایک مردہ جسم دوسرے مردہ جسم سے فرق ہوتا ہے رنگت کے اعتبار سے سمیل کے اعتبار سے کس کس چیز میں فرق ہوتا ہے جس وانٹیڈ ٹو نو کے اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے تو اس نے کئی چیزوں کا فرق بتایا کہ کچھ اتنے نرم ہوتے ہیں کچھ اتنے سخت اکڑے ہوئے ہوتے ہیں کچھ کا رنگ بدلا ہوا ہوتا ہے کچھ ایسا ہوتے ہیں کچھ ویسے ہوتے ہیں جنرل سنس میں کسی کا نام لے کے نہیں کیوں کسی میت کا نام لے کے نہیں اس طرح کی باتیں کرنی چاہیے کیونکہ اس کا بھی ایک ہوتا ہے نا بتانے لگی کہ بعض بوڑھے یا بعض بیمار اور معذور لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی میتیں بالکل صاف ستھری سی ہوتی ہیں ان کے کوئی بال نہیں بڑے ہوتے ان کے جسم سے اسمیل نہیں آ رہی ہوتی ان کے لواحقین نے بہت اچھا ان کو رکھا ہوتا ہے لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے انڈر آرم انڈر لیگز بال کئی کئی انچ بڑے ہوئے ہوتے ہیں یعنی جو نقشہ انہوں نے کچھ چیزوں کا کھینچا تو ہوریبل تھا پاؤں کے ناخن ہاتھوں کے ناخن بازوقت بہت بڑے بھی ہوتے ہیں جوہے تک پڑی بھی ہوتی ہیں رشتہ دار پاس نہیں پھٹکتے کوئی حال نہیں پوچھتا کوئی خیال نہیں رکھتا اور مریض بچارہ سسک سک بہت ہو جاتا ہے اور اسی حال میں کسی اسلامی ادارے کو کال کر دیتے آئے ہماری میت کو غسل دے دیں اگر ان کو کہا جائے بھی تمہاری بیٹی ہے بہن ہے ماں ہے آؤ تم تو کہتے نا ہمیں ڈر لگتا ہے جنہوں نے اس کے مرض میں نہیں اس کا خیال رکھا وہ غسل کے وقت کہاں آئیں گے اس وقت تو دیکھنا کہ ضرورت کا تھوڑا بہت نظر ڈالے انسان لیکن یہ ہے کہ ادر نہیں ٹھیک ہے نا کریم وغیرہ سے بھی صاف کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ اس طرح سے ہی کریں کچھ اور اس میں یہ کہ اگر گلاس پہنے ہوئے ہیں تو ضروری نہیں کہ دیکھ دیکھ کے کریم لگائی جائے اس میں اندازے سے بھی لگا سکتے نابینا لوگ اپنے آپ کو کیسے صاف کرتے تو اسی طرح دوسرے کا بھی کر سکتے صفحان کا اللہ کا شدء اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ